دوستو گزارش ہے کہ کوئی بندہ میری فوٹو یا ویڈیو نہ بنا یہ گناہ عام ہو گیا ہے علماء بھی اس طرف توجہ نہیں ہے ویڈیو بنا فوٹو بنادار شریعت رسوے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سخت گناہ اور کبیلا گناہ اور سخت حرام اور اس کی مزمت اس گناہ دی مذمت دے اندر بہت ساری اہادی سے مبارک آئی نے دے اندر اس گناہ دی مزمت بیا میں ہتا کے میرے آقا نے فرمایا کہ اے یہ جاندار دیا تسویر بنا کل نبی کاتلان جہان میں جا گی اتنا بڑا گنا تو سڈے اکابرین ہی نے سنت و جماعت کا بھی یہ پسندیدہ مسلک ہے. آل حضرت سرکار امام محمد رضا حاضر برے لی. حضور آلہ تاجدار کوڑا پیر مہرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی. دیگر بھی اسلاف بزرگان دین کا ہوئی مسلق کے جاندار کی تصویر حرام ہے. لہٰذا اس تو پرہیز کرنا الحمد لله الله الحمد لله وتفاضل سبحان الله وصلنا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 وعلى آله وأصحابه أول الصدق فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على القفار رحمات سدالی گلازی سد خب نار نبیل کریم امیلہ يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمٍ إِيمًا زوك شوكنا البلند وازنا البلوح والسلام عليكم يا سيدي يا رسول الله سہابیا سیا حوخنا روچی واد سیا یار سوری والا صاب سیا مکین کلو بر مکمنی آپ نے ساتھ احترام حاضرین و سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و صنادر خاتم اللہ تحیت و سنا تو اخت آ شانہو دی بارگاہ اندر موت بانا فریاد ہے کہ مولا کمولا دنیاوی اخروی ہر شرفت نے دعا بنی رحمت دی دائمی پناہ نجا تا فرماوے اللہ تبارک و کالا جل شانہو آلے میں اتحار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے کا گمراہی پاکستی اور دورے حاضر دے فتنیاں تو بچا کے شراط مستقیم دے د مستحکم اور مضبوط رہن کی توحفی محترم بابا جی ہا جی احمد بخش صاحب قبلہ مہترم قارش حیر زبان سے دیگر اُنہ دے معاونین دوست حباب جنہاں نے اس محفل پاک دے احتمام اچھ حصہ لے ہے اللہ تبارک و تعالی بانیاں محفل دی اس قابش و کوشش نو بار اپنی بارگاست قبول فرما کے عجر عظیم عطا فرما حاضرین دی عادری اپنی بارگاست قبول و دوستو دو ضروری تمبی ہاتھ نے جہڈیاں میں ضروری سمجھنا ایک تو جہے دوست سر ننگے بیٹے وہ اپنے اپنے سرا کے کپڑا لا محسوس بھی نہ کرے اجے جے کسی نو کوی لگے تو معرما دیا اشک حسین کا دا دعوی سوکھا ہے इश्क हले बैत का दावा सौख है पर निभानी बड़ी ओखी उ रंग इच अपने जिसम न रंगना यह दरअसल मोहब्बत असल मोहब्बत यह है हमेशा याद रखो कि जड़ा आशिक होंद कोशिश करद کہ میں اپنے محبوب رنگ چرگیا جا زبان نال نالو کرنا اے بھی آسان ہے نعرے لگانا اے بھی آسان ہے نیاد شریف دا پکا دینا کھوا دینا کھا لینا یہ سارا کچھ آسان ہے مگر جو عشق اور محبت کا تقاض ہے نا عشق یہ آخد کہ ن اپنے محبوب ورگا ہو جا نقشے قدم تے چل جحبوب آخد او اور امام علی مقام سید شہدا امام حسین رضی اللہ تعالی علور اس امت مستفا دین مستفا دی طرف اس قدر جرت اور بہادری کہ اس دعوت ہی آپ نے اپنی جان قربان کر لی دراصل جو نظریہ حسین اے وہ دینے مستفا دے امل پہرا ہونا دستور آشک جان پہ سٹ محبوب دی گل نہیں بول رہے گا تو کملا ایسا بھی اج انوکھڑے دوکرے کوئی آشک بن گیا کوئی کردار سارا یزیت کا اپنایا ہو جائے کہ محبت تصے نال ہے میرے بھائی محبت اس کا نام نہیں ہے محبت یہ نہیں کہتی ہو جیسے اقبال کہتا ہے کل حسین کو کیا منہ دکھائے گا کہ زبانی دعویٰ تیرے ساتھ محبت کا کیا تھا اور کردار, یز کردار یزید میں ہم نے عمر گزاری ہے تینوں کی سلا ملے گا یہ پھر ننگا رہنا اے یہ والا ڈزائن بنا پٹھیاں سیٹا کھنا ادے سر منا, منا دین اے فیشن تیالہ کٹ اے سارا یزید دا کردار ہے ہتا کے اپنے منہ دی صفائی چکرنی سنت رسول لا لینا اے بھی یزید دا کردار ہے اے حسینی کا کردار نہیں میں کپڑے دیں واسطے آخیا کہ جڑے جنہوں نے سین محبت ہویگی ضرور اپنا سر کجا میرے نبیل نے سر نو کے رکھنے دی دعوت دیتی تو جو ہے ساری وہ حالت بنی پی بال فرما اقبال آخ عشقات وہ تلا کہ نہیں تہ چاہیے ادھر بھی رلیہ کڑا تو ادھر بھی رلیہ ہے کوئی بندہ دے پتر پاٹ پاس لاگ مختون سے ہم تی عشق کاطر سے بھی مختون سے ہم تربیب یہ پتا حشر میں کس کی عتی تک کا سلا بے یہ بتا حشر میں کس سے اتی تبھی کشل تیند بھی پیار ہے تو حسین نال بھی پیار ہے کاتل محبت رکھنا مختول رکھنا تہو جا وکر نمونا کل بروش تا کہ میں حسین نال محبت کردہ سا امام حسین آخ گیا نہیں نہ میرا لا سی پر کردار سارا میرے دشمن والا یاد آ دوستو حسین دی محبت اس چیز کا نا ہے کہ حسین رنگ چ رنگے جاؤ یہ محبت او رنگ جہا حسین نے دسیا اس رنگ چ رنگے جاؤ اور وہ او رنگ شریت مستفا وا دین مستفا ہے خدا دی قسم کر کا سنتا میرے حسین کی سب تو زیادہ محبت تو دی نال ہوئے گی جا سب تو زیادہ محبت دین نال کرے کیونکہ دین دے پیچھے اپنی جان دا نظرانہ پیش فرما داتی جنگ ہی نہیں سی یہ جاتی تصادم ہی نہیں سی یہ نظریاتی تصادم سی ایک نظریہ حسین تھا نظری او آسین جیتے اسی واسطے دیا کہ نظریہ حسین موجود ہے اور ایسا نظریہ ہے کہ جڑا قیامت تک موجود ہی رہے تو مجھے ہاں تا کر کے یاد رکھو ہمیشہ اپنے آپ ن بدمزبی اور گمراہی تو بچا کے حسین نال او محبت کرو جس محبت بھی حسین نو ضرورت ہے کوئی کام بڑھنا یہ بھی دیکھو دکھائی نال کام بڑھنا اکبال آد روایات میں کھو گئی قوم رویتی مسلمان بن گئے ہیں دیکھو دکھائی آ گئی ہے یہ دیکھو دکھائی جڑا معاملہ نا کبلا پالیسی والا مومن شان ہے مومل نشان ہے دوسری گزارے چھ بجے سنگیو کہ گل جہی میں کری سننی جیڑا بندہ گل ادی سن لینا نا گل کی سمجھ نہیں آگی اور او ای اپنے دماغ کے مطابق گل نو فی چڈ اویلی بندہ گل پوری سن لانو ایو تھوڑے جقتر چند لمحات درد ایک حقیقت اور ایک سچائی سنا لگ جناب سامنے جس موضوع کلام کرنا ہے, او دو, دو چیز ایک آخل بیت دی شان ایک دو چیزاں شان اہل بیت اور شانے صحاب نال تھو بولنا بھی پینے دکھ نہ آخو سوال اگلا او نہیں مجمع کوئی بندہ خاموش نہیں رہنا اے پھر ویڈیو والا کام شروع کر لیا تھی یار یہ ساری قوم کا حال میں تھان پہلے منع کیا بھائی یہ ویڈیو والا کام نہ کریا جی اص الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد اللہ برل نہیں ایک کنے بریل بھی ایک آدھا برے لر اچھا لر نہیں اچھا بریلوی سمجھ آئی ہے نا بر لر وہ ہے کہ جڑا بریلا تن بریلوی بن دین دی یا بریلوی فاضل بریلی کے فتاوے کوئی سروکار نہ ہو لر اور جہاں بریلوی ہوں نا شرم آند یار جی میں جی نا نسبت اپنے جوڑی خرا کم از کم وہ فتوا شریف بنیا پیا جاندار تصویر خلاف بج نہیں اج قوم آخ دی یار تنا کر د بڑے بڑے الاما بنا ویڈیو بنی دی فوٹو بنا میں جن مستفا نوچن کلے ٹھیک ہے ایک ہوں جنہیں دینے مستفا نام کلے ٹھیک لیا سان رب پناہ دے ان لوگوں تو کہ دین بیچ کے اپنی منمانی دتابک قوم ندیم دی جا رہے مسلک بلکہ شریعت رسول جاندار جائد بلکہ جیسے لگی کڑی ہوماز ہی نہیں ہوتی ہاں کتاب کھول کے پڑھنے آلم کیوں نہیں پڑھتے ایسے صرف قوم ناسے دین پڑھے توجہ جا فرمائی ہوئی بول جی بندہ گلا سچیاں کر پہنا کول نہ کر سانو ایوگ کوئی سرکار نہیں اصا محبت چای <اساون دی> محبت رکھنے, <ساس ان دی> محبت رکھنے> جڑا فرمایا یار سول اللہ اصا سرف تھو پہچانے بس شان ہوئے لڑ ہی کوئی تو ہے حسرمت یہ تصویر کی ہرمت کے حدیث سناؤ نا کوئی آدھا آخے جی فلاں پیر سا بنا فلانا مولوی سا بنا فلاں بنا فلا بنا میں پوچھنا ہوئے ایک پاسیہ دیسر رسول ہوسیا ساری دنیا آ جائی میرے رسول فرمان دی طاقت پھر بھی بند ہو گئی یار کیسا ہی مان رکھنا سنیا تے پر بچارا سن لو آدر فرما فرمایا رکھ گا جان مانو رکھ گیر سکام لیلا ہے امنگ میں دنیا سے مسلمان گیا للہ ہے امنگ میں دنیا سے مسلمان گیا نہیں من کل ویچ دے پھر اعلیٰ حضرت موتق والے موتق شیرے بانی نو منع آیا اچھا خاجا مئی نو دیپ چشتی اجمیر اچھا بابا فرید بختیار پتمو تین بخت کا لیا اصا دا گنج بخش والی اجمریوں منیا سنوتا جی تچا گیا پیسے دے سن کے پیسے دینا کو پیسے نہیں منگا سچ سن کے صرف پچا جاؤ بس میں سنگیہ مومن جہ مستفا اندر دنیا جاوے برادری جاوے اولاد جاوے پیسہ جائے جیڑی شہر تھر جائے یہ ٹوٹ جاوے پر ایک یار کا دین نہیں اور یہ ہوئی پیغام حسائیں سمجھ نہیں آدی اج سان حسین بت ہے پر حسین نے پیغام نال قربان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تالا لو میرے مولا لائے امام حسین سرکار نے امت مستفا نو پیغام دتا ہے آئے لوگو آکے کمی یزیدی فوج ہے ایک پاس میرا بہتر کرنے دا لشکر پر سڈا نظریہ صاف ہے انہوں نے نظریہ گلیبے دشمن نے اصا دین دے دی دے دین دے محافظ بن کے آیا ہران کر میرے نل دن مچیا جے کار بے لیا ہر شہر چڈ بیٹھے ایک خالی روایت کرنا تقریر چکر کر بیٹھے تمامیت نہیں آخری کول پاو پکڑ پکان بھی شاید ہو اپنے جسم کے نبی دین ہمیشہ محبت نہیں آخی کہ جاندار دشمن والا ہوئے زبان نال محبت دعوت کی جاؤ اینو محبت شم نہیں آخر تا میرا بابا فرید فرما بابا فرید فرما فرما شروع فرموتے نے فرمایا سالیا <تصفح> ملا یہ ساری قوم کا یہ حال ہے جنو اے سنایا جا کہ جا گمے حسین آسو ہی رو پے نہ پکا جی میں چیلنج رکھنا را اگر امام حسین دنگ رو نئی مائی دے سبت کر دے جو آئے اقید کی پہچان تینو اگے چل دابا فری نا فرمایا تھا نور ادی نو کوئی نہیں ساڈے حسین حضرت زید والا دل چاہیے جنہیں سی آکا حسین غم نہ کھاؤ جن تک زید کے جسم کی ووٹی ووٹی نہیں ہو جائے گی دشمن تیرے تک نہیں آ سکے گا عمامے اسلام سالو نام ہاتھ کر کے سونا یار مر مر کے سالو نام حق ہوں کر کے سونا یا شک تب چپ کر کے سڈ اسکتے بی چپ کر کے جیسی کھانا آگ ت فرید فرما فرمایا وہ بولے آج تر کر دن پچاؤ کا نہیں آؤں پھر محبت کا دعوا کرنا چک دے کیونکہ محبت کا تکا دے عشق کا تکا دے عشق محبوب جان کھول دے تو اپنے مقام نچے تو ادھورا رہ جا رہا تھا محمد اپنے محبوب کے پلک عشقا کھلا گل تا ہی بنے گی اپنا آپ گوا گی میرا پیر باہو بولیا میرا سلطان لارے فیل فرما ہی فرمایا آشک سوئی ہکی ردن کتونی پیڑیاں محبت جہاں اپنے محبت سن نہ بچے دی پرواہ کی نہ چار گھر کی ہر شہر روا دے مگر جہی بچاؤ والی شہر تھی وہ بچا گئے سچائے شخ اس علی دا سر ت صا صحابہ کیونکہ سدے مسلک دے اندر نہ رونی نہ تھوڑی نہ پیٹنی نہ, نہ گامے نہ سو گئے خدا دی قسم کر کے نہ برباد ہو گئی مستفا <سؤال> کا کی پتہ وہ خدا کا بندہ کھو بندہ مومن نہیں بنتا مومن ادو بنتا وے جد لکھ جے سد کے میرے حسین نے تو یہ سمرپ اوئے میرے امت اوئے میرے نامے دے امتی ہو ہر شا لانا سکھ جاؤ پار ہو جاؤ گے سرکتار گھر لٹانا سرکت ہر لٹان کوئی کو تجیے پر خدا دی قسم کر دیا نہ زمین بن گئے خود ڈیزائن بن گئے روایات کے مخالف فورتین کے مطابق جی کوئی گل کرے ان دشمن بن جانے اندر کول دل منگل لگ پہ آیا کر بلا دیا ہویا وے اج کن اجری سو سال گزر گئے خیر موبائل تو ساب کر لو قوم ہے والی ہے پڑھی لکھی کو بتا پچھے نا بھائی چار تار کن خلوجہ یار موبائل کر تعلیم حالانکہ میرے آکا نامدار نے فرمایا دنیا تو اٹھ جائے گا کیا قیامت قرب مت کیا میرے آقا نے نشانی بیان بنائی ہے اور خدا کا بندہ جنہوں تو علم سمجھی میں یہ جالت یہ علم نہیں ہے تین سکھا دے تیرا مالک کون تو کرنا کی میو آخ دن ہر بندہ جنابے والی نہ اپنی پہچان رکھ لے نہ اپنے رب کی پہچان نہ رسو کی پہچان نہ مسائل کی پہچان نہ حرام پہچان نہ ہلال کی پہچان بننا بڑا آدمی کسم کر کے تباہی بربادی کٹی پی نہ سام اپنے مسلک کا پتا نہ سام اپنے عقیدے کا پتا ہاں ہمارا مسلک وہ مسلک نہیں ہے کہ جو آئے اس کے پیچھے لگ جائے سادہ وہ مسلک نہیں سا مسل کو یہ پیچھے نہیں لگتا یہ اپنے پیچھے ہے پر تون گیا تنوگیا تیری غیرت مر گئی خدا کی قسم کر دیا اج رسماری بستا ہونی صرف اہل بید کی شان بیان کرد کا ذکر خیر کردہ اندر جنہ کر. دیا گلا جنہوں گلا ان شان بیان ہو سبر بیان ہوت بیان ہو سا مطلب پر اص می ایک سنگھی فون کر کے پوچھا پیا استاد جی محرم شریف خوشبو خوشبو مسلا پوچھیا پیا بھائی محرم شریف چ خوشبو لانا چاہیے میں سوچا یار اس قوم گمراہی لے کوئی پوچھ سی جی سورما جائے دے. کوئی پوچھ سی جی، تیل ہونا جائے دے. کوئی جی، محرم خیر، شریف چ بن کی جانا ہے جی ہر شہر میں جائید ہوئی خرید یہ <تصفح> ساری گلا گمراہ اور بد مدد مسالک کی طرف ہوں بڑ س میں مثال دینا محرم شریف کا چند چڑھ دینا تو اپنی دیا نا واپس لیا کیوں خیر آخیا جی محرم کا چڑھ پیا میں آخیا کیوں سارا سال اپنی بیوی بی کے قریب جانا چاہے صرف محرم چنا جہی ایسا دین گڑ لیا اور ساری قوم, بلے بلے بلے بلے. قوم بنا دی اگلے سال وہ مولوی سر نا جا چوکھا پٹوا دے جب یہ روایت بیا ہوئی نا تو پھر مسلے تو کچھ ہیچ نہیں گا سرما پا چاہیے نہانا تیل تیل لانا لانا لانا بلکہ حدیث رسول ابن عباس آب رضی اللہ اباسالا اپراوی ن میرے آکا نامدار نے فرمایا رسول کریم نے فرمایا فرمایا دل دن یوم شو یعنی اج کا دل ہے دسویں محرم کا دل میرے آقا نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ دسویں محرم کے دل نو گسل کر لے موت کی بیماری تو علاوہ الاوہ درد تک کوئی بیماری نہیں لگ گلا کل بھی اس دن نہا تکا نے فرمایا مردہ کا علاج ساری قوم سمجھے جہ بھی کوئی نہیں چڈو کیوں ہوئے امام حسین کی لاش پیے دے میں آخیا وہ تیرہ سو سال پہلے کی گل ہے تا مراد اجے نہیں لا سکی تو فرمائی ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا دوسری حدیث پار فرمایا جہا بندہ محرم کی دسمی اسمد شریف سرما حدیث حدیش الفاظ نے اسمد ایک سورمے کا نام خاص پتھر تو سرما تیار ہو دن کا میں پتا نہیں مرم شریف چاہے سویاں بن گئی خدا دی قسم کر کے آنا بے لیا ساڈے مسلک شریفرسلک گلا اپنے مسلک دی مسلک تکریر جیسے بندے کو جائے لالا لالا تے آ آ جاتے تو پیا جاتے ٹیتے ہی رہتے ہو قربال جاو مسلک کے حق ہلے سنت اندر ساڈے مسلک شریف دے اندر امام حسین سرکار کا کام مناحم شریف نو بنتا مہینہ محرم شریفرکی اندر, اندر کوئی حقیقت نہیں ہے خدا کی قسم کر کے آنا یہ ساری رسم بتکے یہ گنجائش نہیں, نہیں. کیونکہ سارا مسلا کو جنابے والی ہوا لے سنی ہوئے پکان والا سنی لو اپرلے میں دیو سننے آم وہ خیر میںکے جانم تیرو جانم لے جان واسطے کافی ہو جانا بد زمیر بندہ نہ ہو کوئی گنجائش نہیں محرم شریف ساڈے مسلک دئی سوگ نہ مہیلا نے گل کی گواہی ربنا قرآن مولا نے فرمایا شہید دی دی لے رہے قرآن دا فرمایا وا تمہ سدی لاہ بل آ گلا سورو اٹھن کام نہ کرو چنگا آج چنگا کام چڈ دو میں ایسے مجمے تقریر نہیں کرتا ہوں جڑا بے سوکی پیدا کر دے بھی میں پھر جن اٹھنا اٹھ کے چلا جائے گلا میریا یہ ہیں جی آ مت تسی سمجھو ہائے سام آئے اچڑ گئی میرے کو جنوں یہ امید ہے نظر نہ آدی ہو سچ سن سکا بھی قسم کر کے آپ کو چاند واقع آدمی ترے سامنے حضرت مسلم بھی نکیل نے بچیا کا واقعہ بیان ہوں ہوں سنیا جی یہ نشد ہے نشویا کیت کڈیا نہیں حضرت بی سکینہ بی کا واقعہ بیان ہوں کیا اپنے گولہ دیا لت فڑیاں آخری جی ابا سلیا چڈ کے جا رہے ہیں تے گھوڑا نہیں تھے ٹرتا یہ گل سنی اس واقعے دی کوئی حقیقت کوئی ہائی مائی دالت میرے سابت کر کے دے کہ کسی موت کتاب چ لکھیا پیا سب تو پہلی کتاب کربلا لکھی گئی نا المقتل ہے جہاں لکھن والا لوت منگیا جہی لکھنا کوڑا تو گلاب چیت ٹپ گئے خدا دی قسم کر گیا نا مرداد امیر کون ہوئی ہے اس واسطے اقبال وائز وائز پھٹ گئے بائز وائے وے کون وہ پختہ فلسفہ رہ گیا بار ہال سنگیا جس کوم نڈے تیرہ سو سال کور سنایا گیا ہوئے ذرا بند آخل سبحان اللہ, سبحان اللہ. بار پیا کرنا سمیا نے اب گنجائش نہیں شہید ہے جڑا اللہ کی اندر ماریا جاوے قتل ہو جاوے شہید ہو جاوے مولا فرما والا مردہ نہ دے اندر مارے گئے نو مردہ نہ آخیا جے انہوں نے یہ شہید دشان ہے کیونکہ شہادت ہی ایسی بہت جیڑی بندے نو مرن تو بعد بھی جگہ شہید مردہ نہ آخیا جائے خدا کا بندہ یہ تہ ہر آم شہید کی میرے حسین کی شادی کی گل پوچھنا وے سد کے جا سوگ اے اونا اے, اے, اے جناب والی سوگ دیا علامت دی اپنے جسم چکر جنابے والی او غیر مربع پیچھے چل پی خدا کا بندے کسی پاگل سیاح بندہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ رب دا قرآن فرما ہے ولا اے اللہ جہی اندر مارے گئے مردہ گمان بھی رکھ او وہ فرمایا آکھڑا نہیں اتنا فرمایا سوچنا ہی نہیں مردہ سوچنا ہی نہیں بلکہ او زندہ لیں اپنے رب دول رزق لے رہ رہے خدا کا بندہ جی میں دک بندہ بیٹھا ہوئے لوگ پٹن لگ پہ آخنا نہ مراد دو میں اجے جیدا بیٹھا وا مین پی پیٹ دے جے مر گیا میرے کرنا کی ہے پہ نا پیٹ دے او خدا کا بندہ ساڈے رب کا کورانے حسین حسین بت متا پوچھی کڑا ہو سرما پا ہونا چاہیے حسین جاڈا مطلب ہم سن تو ج ماتم نہیںٹی جی نو جد ربانے حسین نہیں محبوب نا فرمان آخ الحسن وال حسین سیے کا او جنتی جبانا او رو پٹن جنہ جہانا پیا سڑ دے جا دکھ پیا سر دے یا جنہوں مر گیا خدا دی قسم کر کے مون پوختا ہوسین اچھا جد حسین مریا ہی نہیں تو کیڑی کہا کہ کام اور عجیب گل یار نہ سمبیا کام بلکہ آپ سرکار کی وفاق شریف کا مہینہ شریف ربی ابل کر خوشیاں کر دجیب گل ہے یار محرم آئے نانے داری نچتے کڑے ہو سمجھ ہوندی آو دوترا دنیا تجا تے نانے دا کام کوئی اور میں پوچھنا حسین oh, the right. بولو بولو بولو. Yeah. آپ خوشیاں اچھا نہ نبی ہے نہ صدیق کام ہے نہ ہے نہ عثمان دا کام ہے نہ امام حسین دے پہ علی کام ہے یہ کو دال چکالا کالا یہ کو چکر ضرور ہے جی ہستیاں گزریاں اتحر ہوئے لوگ آندے آر مخالف بولتے ہیں میں کسی دخالف گل کی دسو چا ہن تھو اپنا متلک بھی نہیں دے سکتا اپنا کی بھی بیان کر بھی بیان نہیں کر سکتا تو میں آخا گا اس زندگی والوں موت سکی توجہ نہیں سبحان اللہ ساد مسلک سلیم اور خدا دی قسم کر کے میں اس مسلک حقانیت دے نیت دلیل اسی مسل کی نظر مارے گاجا مہینے کسے پاس قطبی مختار کاکی نظر آئے گا کسے پاس شا سل من تو نظر آئے گا کسے پاس نور محمد مہار بھی بیٹھی کسے پاس میاں شیر رپانی بیٹھے مسلک مگر نہ سڈے تیرہ سو سال جی گزر گیا بلکہ ساڈے چودہ سو سال جی گزر گیا کسی ہوسلک ولا نے ونڈی نہیں نے بھی لاڈی مسلا کی پتا لگتا ہے سوا تا کم نہیں کرنا او کم ساڈے کوئی نہیں نہ کرنا چاہو جنا دقد قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے مرگے اسلام مضر ہوتا ہے ہر کربلا کے دوار اسلام زلد ہوتا ہے آئے تکلیف بد مدبا والی اور جنابے والی یہ برے برے رسومات جہاں خاص کر کے محرم شریف دے اندر منا جان سرری دا کوئی سروکار نہیں واستے سنی جد بھی بولے گا یا اہل بینت ذکر خیریت بولے گا یا سہا دہر بولے گا اور سنی لی پہچانی جتھے ذکر آہلے بیت گا ابے ذکر سہا بھی ہوا کیوں کہ کی رب دان کا دا طریقہ محبوب د فرمان کا یہ یہ جڑی روش ہے نا کوئی لاکھ انڈے وکھرا کرے بہت ہوسر آ میں تی دسا تعالی قرآن نے فرمایا ارشاد ربا نے فرمایا و مولا نے فرمایا اے محبوب اثا تھوڑے گھر والوں تو اہل بیت دا لفظی ترجمہ اے دسا اہل بیت لے آخ آہل بیت لفظ سن لو کوئی بندہ دسلے بیٹھا تو جو ہے نہیں چاچا جی گل یہ نہیں ہے ہوں گی اصل میں دسا اللہ مولا تعالی نے فرمایا لان اے محبوب تیرے گھر والے لفظ کیسا جی بولے آہل دان آ مانا آدھ گھر گھر والے لفظی ترجمہ گھر والے پرانے پاک نے جس والی اشارہ فرما ایک لفظی مانا ہوں دے ہی ایک مرادی مانا آئی مانا ہوں دے ایک استلاحی مانا ہوں دے قربان جاوا مفسرین دو گروہ نے ایک گروہ آخ لہلے بین جڑا اس دے آ جائے میں خاص اتنے گفتگو کریتر جرا مفسرین فرما فرمایا گروہ فرما مانا بند پن تن پاک ایک مانا کی بند پن تن پاک, پاک, پاک یعنی محمد پاک علی شیر خدا حسنین کریبین دی اما پاک امام حسن امام حسین اے پانجتان پاک مراد نے اوہ اپنی دلیل دے اندر اوہ حدیث لے اندر نے جس حدیث پاک دے اندر اس گلدہ ذکر ہویا میرے پاک نبی سرور نے چادر پائی دے چادر دے تھلے لے آپ بیٹھے علی نو بٹھایا حسنین قریمہ اندی اما پاک مو تے حسنین مو بٹھایا دعا کی تھی یا مولا اے میرے گھر والے لے حضرت امی سلمہ سرکار آئیوں سڈی اماں پاک آ کے چادر اٹھائی چادر پاک دلیل، اپنی دلیل دی، پیش نے، قربان جاوا ایک اور مفسر او بھی ہے موقع بھی ہے آپ بولے نے ہے وہ خدا کے بندے ہو اس حدیث پاک اگر تص آخو کی سلم سرکار نو، چادر اور اے مطلب سمجھو کہ امی سلمہ میں سکار نو اپنے ہل میں خارج کی فرمایا اے گل نہیں اصل میرے آقا نے امت نت سبق پڑا اصل گل اشارہ ماریا غیرت والے غیرت نے سبق پڑا کی کہ جس چادر تھلے ہے تر کرے اس چادر تھلے ام سلمہ سلم میرے نبی غیرت مبارک نے گوبارہ نہیں فرمایا اس واسطے چادر کچیے وغیرہ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ تو بھی تو بھی رحمت والی ہے قربان جاوا ہے معاملہ دراصل معاملہ یہ سی ات حدیس محت سنی لیا ہوں دیئے، قربان جاوا میرے جبی نا صحابی آ میرے, میرے پاک نبی فرماون تص اندر ہو جاؤ جی نظر بھی نہیں پیا ہوں پردہ ہو رہا یہ غیرت ہی محبوب کریم دی کیوں واسطے مومن غیرت والا ہوں کیونکہ سڈا نبی غیرت والا سڈا خوبا غیرت والا سڈا قرآن غیرت والا ای وال سب کے لوگ غیرت والرت والے اشارہ فرمایا بلا جی ہے دے سامنے ام سلمہ نہیں آ سکتی ادھر ہے درے کرار الی پاگ ادھر اور وہ لوگ جنہوں دی تطہیر دی گواہی رب کا خوران محبوب اصن تھوڑے گھر والوں ہر گنا تصاف فرما دا لفظ ہے نا مشتراک گنا فجور غلازت گندگی برائی ان سارے معنیا کے اتنے رجس کا لفظ سچا ہوں سرین فرما اگر لفظ کے سارے, سارے معنی کتے جان تا اپنی شان نوچے گا اور اتھے بیت دے بارے کہ مولا نے نبی دے گھر والے ہیں تو ہر گناہ ہر برائی ہر غلاجت فضور ہر جربے والی فتنہ نبی پاک سرکار دے گھر والے ہیں تو مولا تعالی نے دور فرما سکیا باقی کا آلم یہ ہے کہ قرآن گواہی دے رہے شان کا عالم یہ ہے کہ ادھر داما مستفا آئے ادھر ز محترم سڈی ام المومنین امو پھر بھی پردہ تو آئے ہوئے پھر بھی پردا اے اصل وہ شا ہی پیچھے حسین نے اپنے گردن اتروائی کیوں ایک کہ وہ رنڈیاں نچانا سو کی کرتا سی نچا لاہر نہیں سریام نہیں لک کے میرے حسین نوگا یہ کم گوارا اور جدیاں اندر رسول دا خون ہوو او بغیر تھی کدی برداشت فرما سکتا خون خیر جنا دے خمیر خون رسول کریم دا ہے جنہ, جنہ دیا نسا رسول کریم دا خون دون چلتا یزین چاہتا سی میرے حسین نے اپنی گردن کٹانا قبول فرما لئیے پر بغیرتی قبول بور بور بور بور نہیں کی تھی کیوں اس واسطے تاکہ میرے نانے دی امت سبق مل جائے اص بغیرت نہیں ہا نہ نہ گوارا برداشت کرن والے علی حسن حسین کنجری چوی گھنٹی نچے گارے شریف توجہ ہے نچدیاں نہیں پیاں سریام کیا یہ حسینیت ہے یہ حسینیوں کا کام ہے مولا علی سرکار نے فرمایا ہو لوگ شرم نہیں آتی تسا اپنی عورت محرم غیر محرم اپنی عورتوں نو غیر محرم کے سامنے کردو اس گلتے شرم نہیں آتی اور اتو ہے لفسوسان امام حسین بارے روایت بیان کی آپ جد کر بلا چی تھن بی پاک بی پیچھے چھوڑ آئے تھے آ گلیاں بہ کے نا مراسی ہے او نا نہیں لینا ہاں کیتا جو بے بھائی کی طبی بائی میراسی ممبر سے بیٹھا ہوگا کہ بلا اج کل تے شفقت چیما صاحب بھی مبلغ نے شفقت چیما نو جان دسا ہو. ہاں. ہاں ہونا سمان نو لگتے ہو کی شریف کے نیسے او فلمی کنجور وہ اس قوم کا مبلک کھو تا انضمام کرکٹ آس قوم کا مبلک جدو ایو جہ مبلک ممبر تے بیٹھے تے امام گزاری بننے حسین پاک جہی ہے نا گلیاں اپنی دھی نی آ سکتا یار تھوڑی غیر مر گئی یہ مولوی نو کدی اٹھ کے دیتا تو مردود امردا سین ایڈا غیرت مند ہے جھی گلیا ہے کوئی مائیال کسی کتاب جو کر دے ہوئے. اور مراسیا کتاب نہیں ہوئے جنہوں نے استجے کا ول نہیں آسلے پڑے بیٹھے اصل تباہی تٹی پرتب ثابت کر کہ بی سکینا اس وجہ پیچھے اور سن آئے اگر اس گل نو کوئی سابت کر دے میرا فون معاف ہو جد کربلا تشریف لیا سن تو بی سن بی آخ گلیاں جیڑا کتا حسین کی عزت نو گلیاں جیڑا حسین دی گلی جرولی بیٹھے میں خدا دی گولی بکائی دے جیڑا خاندان رسول عزت دا خیال نہیں رکھ دا. بڈا بڈا بے غیرت کہ او جبریل جیشتے آجازت موتا دلیہ رسول عزت نلیا چرو لوجو نہیں جو فرمائیو حسن لاخت جبریل یہ جبریل بھی آجادت دمختارج وہ ایسا ہی ستار خرا نہ بے عجادت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں جانب جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدیر و شاد پہ گواہی دی دی دی دی رو خدا دا بندہ مطلق سڈے سوفیا ہو اکابرین ساڈا بلک ایج دین دی دین, دی دین دی بنیاد دی غیرت اور ادب دے ات رکھی گئی ہے مومن کدی بغیرت نہیں ہو سکتا اور بےغیرت کبھی مومن نہیں ہو سکتا حدیث میرے آقا نے فرمایا لا ایمان آ لاہ لے ملا گیرت غیرت کوئی نہیں اندر ایمان کوئی نہیں جتھے غیرت نہ ہوئے اتھے ایمان ٹک سک نہیں <سلام> نے اس باخ پڑھائے ان بارے آخیا جا دیاں بی باہر بیٹھیا سن دوپٹے کوئی نہیں سن گلیاں سن رویہ سن چیخ میں آخیا میں اتحار کی بےشتی بیان کرنے والے نہیں پتا یہ گل یہ روایت نہیں ملتی حضرت بی گھوڑے بی کے تے روکیا ہوا اے روایت نہیں جدو جد گھوڑے سوار ہوئے نا تو اپنے الاگ سیبے تن فرمائے نکلن لگے نے آپ بھی ہمشیری پاک بولیے فرمایا ماشاءاللہ اللہ اللہ دے حوالے رب سونا رب سونا تیرا رب سونا تیرا محافظ لو پر ایک میری ایک گل سن لو بی بی پاک فرما رہی ہیں امام حسین فرمایا جا رہے ہو رب سونے دوالے میری گل ایک سن لو شر آؤ میرے وی سر کٹا لے دتی تیرا دے ان جگ ایک شیر نیش کیا میں آخیا تمج لیا جی اصل گل یہ ہے بھائی جی اپنی ہو ہاں خدا بہت سبرک جد علی اصر سرکار شہید ہوئے دیکھ ان سبر شہید ہوئے نا آپ سرکار نے اج آسمان والے اٹھا کے ناج مولا جے تالیں جی تال اچ لا دیے سان جے رزا اس حال اچ بس تر را دیں روکیا بندہ میرے نبی گرانا گیرت والا میرا نبی رت والا میرے نبی میرے نبی ہر ہر گلام گیرت والا کیونکہ غیرت کتے تھی ہوں گزر جنو اپنی تھی بہن دی غیرت نہ او حسین نہیں ہو سکتا جاندار ہو سرما نے فرمایا بیگ رتھ یاری نالو سن کتے دا چار یار اور لو سب کتے کا چند بے شرمی جی رے گروالو وہ لیا ساد سرو میرے آقا نامدار نے غیرت دی طرف اشارہ فرمایا فرمایا علی پاک بیٹھے نے سلمان آ رہے وگرنا اہل پہ تمہ سمجھا رہا تھا وگرنا قربان جاو دوسرا کرو وہ بھی مفسرین کا کرو وہ آخرا نہیں آنا یہ نہیں اگر اہل بیت تم مراد صرف پنج تن پاک لے جاؤ محمد پاک علی پاک دی کریم پاک مقدس مقدس جسم اجسام شریف جے مراد راجا دوسرا کرو آخ لاڈے کو حدیث ہے جس حدیث کی سمجھ نہیں آگی تسی جماؤ اور عالم جو کر دا اپنے علم جد کرنا اپنے طرفرین دونوں علماء طرف نے. نے. نے لیکن اپنی اپنی سمجھو نہیں جفروائی ہوں یہ مقصد ہے کہ چار امام نے امام شافی سرکار امام آدم سرکار امام محمد سرکار امام احمد سرکار, سرکار امام مالک سرکار ہون ہے چار ہق میں مگر فر فروت کے اندر اختلاف ہے اور اس اختلاف نو رحمت فرمایا گیم دونوں گروہ پر حق نے مگر قربان جا ایک آخ ہے کہ پن تن پاک مراد نے اور وہ دلیل حدیث کو دوسرے فرما نہیں یار گل اصل نہیں ہے کہ اہل بیت تو مراد اہل دا مانا ہوں والے دا دانا ہوں گھر گھر والے توجہ ہے و اے دے دلیل دی دیا گیتو ہن مولا کلیا نے سی رکھو جہ پہ تی آئی تی یہ سی رقو پچھو ادواج متحرات کا بیان فرما لیا قرآن سکوں قرآن مولا سونے دربان جاوا فروند ری تو پتا لگتا ہے گھر نبی ادواج متحرات ادواج متحرات بھی, ادواج بھی فرمایا حدیث پاک پتہ دینی ہے آک نامدار نے حضرت سلمان سرکار دے بارے فرمایا سی اس سلمان و احل حدیث ہے؟ کی کہ سلمان سلمان گھر والوں تو آئے ہوئے فرمایا سوال پیدا ہوں کہ سلمان دا نا نبی پاک سکار خونی تعلق سی اور نہ ہی اڈی دورو فارس اٹھ کے آیا تھی میرے آرمایا میم پہ گھر والوں کے پتا لگ نبی پاک سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اے سمجھ جاؤ اگر سلمان نو اہل بی پھر سمجھ جاؤ کہ جس یار سال قربت آلے اللہ کا مطلب گرو فرما فرمایا ہوں جی بابے جی ہو گل پہ کرتے سن بھائی ہر امت امتی امتی شامل نہیں ہے امتی شامل کیربت وجہ قربت. قربت اور پھر ایمان بھی حالت توجہ نہیں ہے میرے آقا ایم دار نے ایمان ایمان چوریا پی چلا گیا میرے آقا نے فرمایا وہ سڈے گھر والی ہل بی شامل ہے قربان جا یہ اتنے دلیل شیخ اکبر دی زبان اے شیخ اکبر کون یہ میرے پاک دا سا منتقل شدہ بیٹا ہے. اے او شیخ اکبر دے والد دے گرامی گئے سر نا ارد کی لج پال آ رب تر لے دے غوث پاک نے فرمایا میں آپ نے لوہو لو شریف والے نظر فرمائی فرمایا بے لیا ری تری تقدیری چ رب نے پور لکھا ہی کوئی نہیں کی تھی لال کی لوگ نہیں لکھا تو لیا تو نہیں فرمائی ہوئے سارے سنی بیٹھے انچا فر خیر ہاں کئی نو بخار بھی چڑھ جانا پھر میرے حضور گوش پاک نے کنڈار کنڈیچیل کر آپ نے کنڈدار کنڈ کندر رائی میرے گوش پاک نے روحانی طور پتر منتقل فرما فرمایا جا جڑا پتر جمے گا اکبر ہوگا اے او شیخ ابن عربی سرکار سرکار نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ شریف یہ فرمائیے نبی پاک نے گھر والے بھی نبی پاک نے قریبی قریبی بندے صحابہ پاک بھی وچ موجود نے اللہ تعالی تے رحمت ہے میرا خیال بھی یہ ہوئی ہے میرا خیال بھی یہ ہوئی ہے سب کے جا امام یوسف بن اسماعیل نبہ آپ وقت دے امام، جدو سے شیخ اکبر گل آ گئی ہے پھر سڈے واسطے یہ ہوئی کافی ہے کیونکہ آپ استاد نے مسلک پسندیدہ یہ ہوئی ہے احل تمراد حسن حسین بھی نے سدیق فاروق بھی نے جائے ہاں کبلا جڑا قرآن نی اقل دے مطابق تو نا اپنی اقل دے مطابق تعلق ہی نہیں مومن ہی نہیں مومن کہ جہاں اپنی اقل اپنے اتحاص مطابق نہیں بلکہ قرآن نل تعالی کے بندیا قرآن آخد آل بیس اے محبوب اصا تیرے صاحب نو تیر یار نو تیر گھر والیا نو حسن حسین نو مولا اتھا اپنی رحمت دی نو اصا ان سارا نی رحمت امانتا فرما کے, تے ہر غلازت فرما کے تے محفوظ فرما دیا محفوظ, محفوظ فرما دے. فرما دے. یار ذکر خیر کیوں نہ کریے جا ذکر قرآن کرے اور جنہ ذکر خود مولا علی کرے حضرت محمد بن حنفیہ آپ سرکار جیڑے تھن مولا علی سرکار دے پتر تھن اور اے اوس امہ پاک دے پیٹ مبارکی چنے کہ جیڑی مسیلمہ قذاب دے نال جنگ لڑ دیا مال غنیمتی چاہی فیر ایمان قبول فرمایا लाया, लाया, लाया। تے حضرت اکبر نے انہوں نے نکاح مولا علی نایا جو آیا ہوئے بتن شریف محمد بن حنفیہ سرکار پیدا ہوئے آرمنگ نے فرمنگ نے کہ میں اپنے باپ الی تبا جی جی میرا پتر اے دسو نبی آخر اسما بعد افضل سوال ہو رہے نبی آخر بعد افضل کون <ہے>. سوال, ہو جائے نبی آخر بعد افضل ہے؟ سوال کون کر رہے ہیں؟ علی پاک کا بیٹا کھڑے کو رہا کھنے دے مولا علی سرکار سے توجہ آئے ہوئے نبی آخر اسما تو بعد افضل کون <beau language> <Bun> میرے مولا لی سرکار نے فرمایا کال ابو بکر ابو بکر افضو کل تو سما کیا کالا عمر میں پوچھے ابا جان نبی آخر الزمان زمانو بعد افضل کون ہے؟ میرے باپ علی نے فرما ہے کبلا جنہوں قرآن بھی کٹھا رکھے جنہوں حدیث بھی کٹھا رکھے جنہوں خود آہ لے پی تھی اپنا آخر انہوں سویئے اور جنہ دی دفلیت دی گواہی آہل بیت خود علی پات دے تو آ جیویں جاو دی پاکیزگی پاکیزگی کا پاکیز بیان قرآن نے فرمایا نبی یارہ دی کیسگی کا بھی پورنیہ بیان کرتا ہے ولوی راہو اشدار تراہو ما بہ تاہ مل من اللہ تو پاک دے یار مولا فرما میرے میرے محبوب دے یار دے نال والے یعنی میرے محبوب جنہوں نے جنان علامت کافر سخت نے کافر آپس نرم دل نے قربان جاوا ہر وقت اللہ سونے دی اللہ سونے دی فضل رحمت ن تلاش کر رہے یا رقو یا سجدے مجید نے شان بیان بارہ مرتبہ متابد مقامات قرآن پاک نے صاحب اہل بی شان بیان فرمائیے کہ بلا گل کرنے کا مطلب یہ آہل آپس ایک اور قبلہ جتھے صحابہ نے آہل بیت دی محبت چرچا بیت دی غلامی چرچا فرمایا نا خدا دی قسم کر کے ویخ ہوں تینو تھوڑی جی مناسبت سناواں چاہ صحابہ اور میرے پاک نبی سرکار باہر تشریف لیا گلی دے اندر امام حسین پاک حدیثہ سنا رہ نہیں تقریر تو پہلے آخر جیڑی گل کرا گا حوالے کا ذمہ دار ہوگا ترجمہ نبی پاک سرکار باہر نکلے نے حسین پاک گلی دے اندر موجود نے میرے آکا نے جن حسین پاک نو نا میرے نبی پاک ہی آسمان نے نظارہ میرے آقا ایم دار امام حسین دیچھے دوڑ پہ. اتفاس. اتفاس. امام حسین سرکار گلی حدیث دے, دے الفاظ نے وقت تھوڑا نہیں تو بھی سنا دینا ہاں ہونا ہاں ہونا کدی ادھر ہوں کدی ادھر کیا ہی شان حسین تیری عظمت نو سلام اور تیری شان نلام میرے آقا دل لگی فرما رہے آقا نے فرمایا ہاں پکڑ لیا وے. جی نہیں بچیاں بلا تمسیل بلا تشویش مثال دے رہے ہیں کہ جی دل لگی ہے نا بندہ اپنی اولاد نال نا پیچھو نس پی جدو پکڑ بندہ لے بندہ آ لیا میں پڑ میرے آکا نامدار نے فرمایا پکڑ لیا محبت ویک. <سلام> صاحب آول حضرت زاہر بن حرام میرے پاک نبی دا دہاتی آ رہی اور اے جدو دیہات آپ پاس آدھے سن دہات دیاں چیزاں لے آدھے سن تے بار باہر سال پیش کرتے سن میرے آخا نامدار انہوں نے اتنی محبت دے سن کہ بدلے شہر آلیاں چیزاں دے دہات دیہات لے لیا دی شہر آلیا کیا ہی میرے مستفاد حضرت ظاہر بن حرام بدارچلے میرے آقا تشریف لے گئے ویکیا ظاہر خلوتا ہے. پچھو جا کے کلاوا مار کے تے ہاتھ رکھ لیا دس میں کو نہیں ایسے نہیں کرتے بچیا پہ ہاتھ رکھ لیا کچھ میں کون کیا یہ دل لگی نہیں ہے ظاہر دس میں کھو سدکے جا حرام نینےفا مل گیا جان کے من ہٹی آنے سینہ مصطفیٰ نہ لگی آدمی نے یا رسول اللہ اے تے ہو نہیں سکتا کیونکہ صحابی سی بادی چ نہیں کہ صحابی ہوستے رسول خبر نہ ہو, ہو سکتی جان کے میرے آقا ایمدار نے آخرکار اٹھا لیا ہو. اپنی کمر شریف کے پیچھے پا لیا, لیا تے فرمایا ہے کوئی لینا ظاہر ویچ یار اپنی سرے کی سمجھاواں بھئی میں بچیاں نال دل لگی کر رے نا تے کے کنڈ پیچھے پا لیا تے آکھیا میرا ڈمبا ہے کوئی ڈمبا میرا ویکا ہوئے کلے سی ہے کوئی لڑنے والا اسا ظاہر نو اچ خدا دی قسم کر کے انا اوے پوری دنیا کچی ہو جاوے میرے ظاہر دی ایک قوال دی قیمت وی نہیں بن سکدی سبحان اللہ جدنا رسول دی محبت فرما کون خرید سکتا سی ہاں آخد اور ایمان محبت آخری جد رسولہ کریم نے سدا لائی ہونی ہے نا رب سونے نے فرمایا ہونا یار ویچنا پھر اص خریدا ویخ ادھر بھی ویخ تو ادھر بھی کیونکہ سڈا مطلب کہ اص فرق پے یہ دونوں چاہ فرق پایا جہاں فرق پاؤنے. قربان اور ادھر او جس مقام تے جڑی حدیث سنا رہے سا امام حسین محبت فروا رہے چکیا وے حسین نومیا وے دعا فرمائی یا مولا اون دے نال محبت فرماوی جہا حسین نال محبت کرے اور او دے نال دشمنی رکھی جڑا حسین نال دشمنی رکھی دعا فرمائی اور میرے آخا زمان زبان انہوں یو ہے دشان رکھ دی ہے وہ رب سونے کی مرضی کے خلاف کدی کو گل نکل سکتی نہیں ادھر میرے آکا نے پتا دتا ہے کہ حسین نال محبت رکھنا رب نال محبت رکھنا رب ادبت اور حسین کا دشمن حسین دا محب رب کا محبوب اور حسین نے دشمن رب, رب دشمن اشارہ فرمایا بارگاہ رسالت جنا دیا جنا دا میرے آقا نامدار نے فرمایا انو لے جاؤ اس کا جنادا میں نہیں پڑتا جنادے تو رسول کریم انکار فرما دے ان جناد فرمایا لے جاؤ آپ نے انکار فرما دیتے جنا نہیں پڑایا پوچھو گیا ویا کملی والے سونے کیوں نہیں پڑیا خیر ہوگا آپ نے فرمایا ان عثمان جب ہوئے اسمان سی بھی میرے اسمان نال بول رکھتا سب کے جاوا نبی نے ادھر اشارہ فرمایا حسین دا دشمن رب دشمن اتحارا فرمایا دشمن دا دشمن, دا دشمن اے دا جو لے فرمائی ہوئے اسمان کا بوجھ رکھنے والا ہوبی جنادہ نہ پڑا جی جی جی صحافیت فضلیت نشے قرآن دے صدیق دا دشمن ہو جنا فرما جی ہاں تس پہ لیا کرو خیر ہاں سینا مسلے پوچھ لیں کمولی صاحب بندہ ایک بار مر گیا تو جی او فلانا سی جنادہ پہن بیٹے کی بنے سڈے نال اے بنے کیوں نے برادری سر اپنی بردری جرادہ برادری حسین نا لکٹے آگے. دین نا لکٹے آگے. خدا بھی قسم کر کے نا, نا دشمنے جے پڑھدے تو پھر اے رسول دشتے دا دار اے رسول دا امتی اور رسول تعلق کمال ہو گئی ہے ساری برائیاں سارا سمنیا کے اندر اور خاص کر درچ سیدنا میری معاویہ سرکار اللہ تال ہو آپ نے آپ بارے میرے آخ نے فرمایا میرا محاو مومل مامو ہے نہ سناؤ تری جی میرا سر می مام دام تھا مامے سجا نہ رکھے ایج نہیں آخی را یار وہ جن جی مامے سجاح نہ ہوئے اص الحمد الحمدللہ سمجھ لیا امیری سرکار بھی سربراہ کامانفاج فرمائی ہوئے آها آها اوس زبان نو وہ موٹا جس کی ہری بات وائی Oh, the hell of this, this, سنگیا جیڑی میں گلا جمعے تے سمجھ آ گئی آنیا جی نے سمجھ آئے انہوں نے تو ہاتھ جوڑ مار او میں چاہتا بھی نہیں میں ایک حکایت پہ پڑھتا سا بزرگا ایک حکایت لکھی ہے کھوتے دھوڑے دا, دا پایا گیا رولا کھوتے آخیا سمان کالی سمجھ آسمان گوڑے آخیا مراد کسی نال کو پوچھ لے اسمان کا اپنا رنگ نیلے مراد چیڑ پہ گولہ آخیا یار تم تو منگا نہیں پتہ نہیں کیڈا علی تو خار دماغ چل بادشاہ کو چلے جی میں بادشاہ فیصلہ کر دیتا آپ ابھی کر لیں گے آخ ٹھیک بادشاہ پھر سارے نے بادشاہ دو ٹر گئے کھوتے اپنا موقف سامنے رکھیا گھوڑے اپنا موقف سامنے رکھیا بادشاہ تھی کوئی سیاح اے آخیا گھوڑا نا یہ دو چپیڑا مار کے نہ قیدی چند کر دے دیا اکھیا جاڑ میں بادشاہ سلامت آ میں کوئی جرم تے نہیں کر بیٹھا جی میں سچی گل تے گل بھی میری سچی تے بھی میں بنا بادشاہ پتر پل یہ نہیں ہے کہ گل جھوٹی جی گل تیری سچی ہے پر جرم ترا یہ کہ کھوتے نو سمجھا کی کوشش کیوں کیتی تو کی جرم تر یہ نیا چلو جیڑا اس گل اختلاف فرما پھر میں جرم نہیں کرنا بھائی جہی سمجھ گل پہ ہی نہ پانی نہیں کیونکہ یہ بھی ایک وڈا جرم ہے توجہ ہے رالو کراگ سبحان اللہ قربان جاواس الحمد الحمدللہ ثم الحمد للہ آخری گل سنا لگا تعالی اتو نے بھی غلام ہو میرا فخر الدین راضی بولے امام فخر الدین راضی فرما نے فرمایا میرے آکا نامدار نے فرمایا مس آہل ویتی کمسل سفی ن تمرا کے بہا نہ جا وہ من تخلفانہ کاریکا میرے آکا نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوہ دی کشتی دی جہرا سوار ہو گیا بچ جاوے گا تو رہ گیا، او خرق ہو جاوے گا دوسری باق بیان فرمایا میرے اکا نے فرمایا صحابی کنجو فاو میک تد محتد میرا ہر صحابی بھی ہے جی پیچھے بھی لگو گے ہدایت پا جاؤ گے امام فخر الدین راضی نہیں دو آدیش دے دے نے شہادی سن ملا فرما نے اگر یہ نصیب تعالی نے باقی جماعت نمیاں ہو سکیت جماعت مولا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اے باقی تو ہو سکتے نے پر سنی نما اے, اے قدیمی توجو سد کے جاوا امام فخر الدین راضی نے فرمائے کشتی چوار بھی ہوں ستاریاں تو چاند بھی لیندے نے تے انشاءاللہ جڑی کشتی ستاریاں کی سمت سے سیتی چل پی وہ کنارے نو افڑ اللہ وہ ساحل ن بھی اپنے ل جد فیتنیا کا دور دورہ نا اور اس قدر ہرا ہو جاوے کہ پرکھنا مشکل ہو جاوے کہ راستہ کدر جا رہے مشکل ہو جاوے نظر نہ ہمیشہ کشتی کشتی آلے بیت والی کشتی آلے بیت والی اور روشنی تمت ستارے والی ہے محبت آلے بیت والی حسین دی محبت جیڑی جن جنت داخلے کا دا سبب بن رہی ہے اور سہابت نجات کا سبب اللہ ہے ہے بندہ جدی ویک نا کہ آخلے بیت فرق پائی پھر سمجھ یہ منافع کے دے تو لگ تنو صحابہ بھی جوڑے بیت نال بھی جوڑے اللہ و تبارک و تعالی بیت اتحار دی بیت اتحار دی روحانی اس محفل ق قبول فرما کے متا ایک شیر سلام نہ پڑھنے اس